محمد المصطفى وعلى اله وصحبه الكرام وقد وصفوا سبحان الله اما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 نام لین آرے آپنو سنی صدا من آرے لوکان دے وچ بد مذہبان دیا جو خرابیاں داخل ہو گئیں کربلا شریف دے حوالے ناؤ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 لیکن رب دا محبوب بھی اپنے رب دی بارگاہ ہمیشہ اسلح کے تالب بھی رہن اور رب سونا دی شان دے مطابق ہمیشہ اسلحہ کرتا بھی رہا <reality> پرانے <internationales> فست... مجید پڑھ کے ویکو افلہ ہو ان کا لماگن تالا محبوب نو نو اپنے محبوب ن聼. مولا نرا تالا دی شان دے مطابق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 یہ سارے ادل پہ ہوں اس لیے خرابی ایک جڑی بڑی وڈی آئی کلی جن سانو ادھا شیعہ کر چھوڑے ادھا عوام نقررین ادھا داكر بنا میں چھوڑيا بلكہ ميں آخا گا ہوں پورے بنے پائى شہ ادے ويكے غمے حسين منی ادے بھی غم حسین منيچنا شروع ہو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 तो बीबी की पी आख दी दूर है मैं कफल के किसने वा। कूडे बंदे दा हाफजा को नहीं हूड़े बंदे नहीं हों मैं की आना पियावा होया जो कूड़ हम कंजरा मारिया जो कूड़े सोचा नहीं लगदा भी है नहीं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 انہوں شیران پتا ہی نہیں کہ شہیدان ایمان نال دس مہارس واسطے جھوٹ جوڑا گیا ہے فی آیا ہے میں بین مجبور لفظ ادے چلتے سن ایمانا لفظ آئے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 کی بڑھنا کیٹھا کی اس غم میں ہمیشہ رہ تاکہ میدان مشورے ہر غم کو آزاد ہو جاؤ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 مدینے شریف, دا سی. مکہ شریف دا سی. مدینے دا غم نہیں مکے شریف غم نہیں امام حسین مدینے نہ چڑ دے مکے نہ چڑ دے اولاد کا ہوں نہ کہدے حسین نکا کا غم سی کسی شہ سمد اربی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 آختییاسینک نو یزید شہید کیا شہید کیتا ہے. اسا شہید یزید شہید امام حسین شہید ہویا ہے دی ہوں ہوا توجہ نہیں فرمائی نے اے اے اے اہل سنت دے خلاف کیوں ہے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 امت میرے نبی دی امت او میرے نانے دی امت میرا غم نہ کریا جے غم اپنا کریا جے جائے اسدیم دا کریا جے جا حسین دا رکھا جے میرا غم نہ کریا جے مجھے جنتی جبانا دا سردار ایک سوال ولی دنیا تو میرے ٹوٹے کر کے کتیا اللہ میں شبیر شاہ آبادی واگو میں دو چار کتابی پڑھ کے او اللہ و کرم د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 ایمان نال دسو. چور دے دا. دی میں کہ بڑا لیکن یار اصا کسا نے اللہ رسول مولا حسین ایمان تبجو داتا دنیا تو گئے کر دیا پیر مہربا سا شاہ صاحب کا ارس اچھا سارے ارستے اول ملوڈیا نو پوچھو ارس دا کی مانا ہوں ہے واہ واہ واہ واہ واہ جدو مونج کٹی جائے ہے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 دوسری خوشی لم يلحقو بهم من خلفهم اللہ, خوفن ولا هم اللہ دے تے خوش ہوں ہوں تے خوش ہوں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 سننی نہیں سننی دے نا دے نا جن دے اللہ ہو میرا امام خالی اپنی شہادت تے خوش نہیں جیڑے پچھو اہل پہلے با ہور ہو رہے سن حضور دے امتی کئی غازی بننے سر <سلام> <سلام> قرآن فرمان دے میرا امام انہا نوویک ویک کے خوش پہاو دے لگے آو دے لے ماتواجی ماتواجی ماتواجی مات بکھر دے میرا سی دی ماتواجی دیرے دے میرا سی دی ماتواجی جھنگ دے میرا سی دی اینا ڈومڈ میرا سیانو سی کی پتا ایو ہے صرف بھاند گھوٹا نارا خبر نہیں بیان مستفا خبر نہیں قرآن حسین میں پہلے اگلی جو فضل ملے نے خوش پھر اللہ تعالی وہ گل دہرائی کی مان نال درسو جنہ دی خوشی نو رب بار بار ذکر فرماوے تو وکر فرما تگاڑ کے ہاتھ اے تھے رکھ لائیے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 ایمانسا جی پتنگ اگ چڑ دے نا जी, जी, oh, خوش ہو کے سڑد ہے یا غم نہ دسو دسو کیوں سب نو پتہ میں جانے سڑ جانے खुश होके जाम नहीं जाम जा ला थी। आपने आप नस नस के है गम नाल नहीं खुशी नफसोस एक ऐडा सारा पतंगा ए छोटा जा कीड़ा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 لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں تے خوش ہو کے قربان ہو سانو تے تو تے قربانی تے آو اے جدو ادھر آ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 دکھ قبول محمد لال بول سبحان اللہ سنگیا سنگی ایسا اے نہیں میرے لفظ سنے نی عشق آشق وی نئی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 اللہ سنے دے فضل و کرم نال اس باستے سانوے نا بیمان کار ماریا جنا کیا رو حکم اللہ ملتان دا وہ پہ آکھے بھئے بکرا مری رون دیں حسین مریانی بھی رو دا رو رو رو مکنہ <تصفح> <تصفح> نال سنے آن ویہاری دلے دیگا ربانی انہوں نے نا عبدالوحید ربانی بڑا مشہور ہے تے ملتان دا مکنہ نال سنے آن بکرا مری رون دیں حسین مریانی بھی رو دا رو رو رو, رو, رو.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 نا؟ تو امام حسین اجڑے نے یا وسے وسے جڑے غم گم کرتے پی ہر سال نو چڑتا صرف دا دس دن نا نو غم یار <تصفح> مہینے بھی دن خوشی دس دن غم سد کے سد کے اس گم تو سد کے جہا اینج آیا تو چل یہ اینج لگیا اینج آیا پیسے کمائے جدو جی با پرچ گیا ہے، خوشی سبحان وے نہیں اے <laughs> اے <laughs> صرف پیسے کٹے کرنے کا جدو ہو <laughs> گئے <laughs> سال دا خرچہ پورا ہو گیا ہے. خوشی پھر نہیں ویکھیں گا کام منی کدی وے میں <laughs> <اے اے laughs> پوچھنا جی ایسا ہو جی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 سوئے throaty. میں بچے بچے ہر بندے اٹھے گی یار واہ شان شہادان جلسا ہے ہے دے جاؤ اندر آخ بڑی بہڑی ہوئی بڑی بہڑی ہوئی توبہ تو मजमा सी, कोई सी रोंदा सी, हाल सी कोई सा हाल सारे ऐसी तू हुन नहीं बनेगा वाहके सला मेरा हुसैन सुन अबीब नजार दुबान पी आख दी जुबान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 کر کے میری شکل دیس میں کو جناب نخرے ناستے تمہارے ادھر ادھر جدھر چھ میری ایجی تکریر میں تقریر ہودے لفظ ہر دے دل چ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 گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستا گیا سین حسین ابن حیدر پیلا سلام سن دے یہ سن دا رہے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 کور کور مرو در کربلا حسین آگے مصیبتار بندے بیٹھے میری گل تو تبجو گے دو بندی ملا جو حسین انہ ہو کے کربلا گیا ہے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 تو میں گا انی قربانی تو بعد امام حسین دا ہاتھ ہوئے گا آپا انہی خدمت کی پی لیکن کیا مطنوں امام حسین دا ہاتھ ہوئے گا اے مقرر دا گریبان ہوئے گا امام آتے گا ساڑھے گریبان پھڑ کے تو شرم نہیں سے آئی میں تو سا اڈا گیا گزریا سمجھیا سی جو یہ یزید جیسے چولا نے میں نے دھوکھے ج پا لیا تھی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 جانبے نے میرے امام جب دہی کتابا میں رات کھولنے بغیر ضرور کرا گا رسو کریں گی دھوکھے چاہ گئے ماں اللہ جو پہ پتر جڑا حکم فرما دسین فرمان نے میں کسے کی سننی میں جانے فرمائی سمجھ لگی نے کوئی نہ عام اور جاتی او دوڑے ورڑے جھوٹے بکواسی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 ہوں ایک گل آخر چی سلا کرمام سرکار دور چ میرے امام سرکار دے دور چ میرے امام دے دور چالت چا. چا. سن کوٹ نہیں سن توجہ اللہ اللہ اللہ. کوٹ کوفر ہوں زلم د عدالت اسلام کی دی ہوں انصاف کی دی ہوں کوٹ ادالت فرق ادالت مولا علی وانگو قاضی بیٹھ دے اللہ... کوٹ چ کوٹ چ کوٹے دیا کجری واگوں کسی فیصلے کرنے والا بیٹھ ہے جدر چوکھے توجہ نہیں فرمائی عدالت بھی سال پی سال نہیں رولتی جتلہ کردی فیصلہ کر ہسد دے دے. ہے چیسلا ہوں سال رولد جدو ہے فیصلہ کرا کے دونیں گھر روڈ خلاف ہویا انہیں تے رونا ہی رونا سی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 سارا ٹبر رو سے ہاتھ رکھ کے آ کے فیصلہ تو ہو گیا ہے پر بڑا بہنا ہوا ہے ایمی؟ ایمی. ایمی. شک. ایتھے کئی بیٹھے ہو جھولی چاہ کے دع کر مولا اے دشمن نو نہ لگتا ہے بابے ہوگی بیٹھے۔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 اللہ دی شریت خلاف چلنے ہوا دار آدی بیٹھا ہر کسی نو آد بیٹھا تے بڑا انصاف پہ کردا یہ سب زلم ہی انصاف وہ دے قرآن دے دے میں. نہیں اللہ اچھا اسے <تصف> سگیا قانون قرآن کا نظام قرآن کا ادالتا سن کوٹ نہیں سن پر جڑا اتو سارے دے آیا سی چلاوا نالا. سی شریعت تو ہٹیا ہوا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 ظالم تے شرع دے خلاف چلا لالے حکمران دے خلاف نفرت ہوئے غیرت ہوے دل تے راؤنو نمنے جے ڈر دے مارے فتنیا تو ڈر کے گھبرا کے اتو تو من بیتھے وچونو نمن رب اللہ رخصہ تے قیامتنو رابطہنو ایس تے نہیں نپے گا تیری ہڈی پسلی تو ود بھار اور ساتھ نہیں پوڑا لیکن سن ایک عظمت عظمت عظیمت کیے میں دل نہیں منیا ظاہر بھی نہ جو وقت حسین آگو شکر, کرے شکر نہیں کر کرے میرے امام علی مقام ازیمت عمل کی جو اندر غیرت سی باہر وہی وقت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 ہے قانون اسلام دے دعا کرو میں اپنی اس تکلیف بیماری بس پترو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 کہ اگر کوئی بے بندہ کسی پاسو مار کھا وے تے اللہ نوں تے غیرت نہیں ہوندی یہ ٹھیک ہے تے ان جے اگلا ای آکھے کہ اللہ تعالی نوں تھڈو غیرت کسے شادی آوندی نہیں او بے ایمان اللہ تعالی نوں بے با... بندے واسطے غیرت نہیں ہوندی جے کوئی داتا حجویری ورگا ہوے نا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 دنیا دیاں تاریخ دیاں موتبر کتاباں جنیاں ہیں اگر کسے دے بچوں امام, امام مسلم دے بچیاں دی شہادت دا کسہ کٹ دےو میری زبان بڑھ گئے اور تو خود سے آنا بڑھنا ہے امام مسلم نو بھیجیا سی جاسوسی دی خاتر یہ نا بی کوفے دے حال لے ٹھیکے او تو بیعت لے اینا سفر سی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 امام بچی مبارک شادی کا ڈونگ رچائی شادی نہیں حدرت آخر مسلا سو پیچھے جی ظلم سنائی بیٹھا ایمان لال دس کہ کھنڈے سہارے تے نبی جنہ دے خاندان غیرت دا کا کمام لے جی جنہ دی توجو پاک ماں سیدہ خاتون جنت جنازہ ویکھن کسے اٹھتا وسیع تے فرماون جنازہ ویکھن تے فرماون یہ پر دی شرم سال میری میرا جنا چاد اٹھایا گا سید اکبر گھر والی فرماوے حضرت جی میں دے علاقے اور جنادے دے ویکھے نے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 آہل بیت دا ٹولا سی اونوں بالڑی نیت آئے تھے من دسو کار چڈ آئے تھے پیچھے کون سا جن چڈ کے آئے تھے امام حسن دے اولاد سی؟ آب دینار. آب دینار. پاک دی حسین پیچھے کن چائے تھیں حا جی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>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 حقیقت ہے کہ آپ سرکار دا خاندان مبارک ہے سینا سوائے امام محمد بن حنفیہ، مولا علی سرکار خاندان ادھر آ نے چھڑ گیا کے آئے معلومات باقی اللہ بہتر جانے حقائق کی کی حقیقت اللہ تعالاسین اللہ, علی محمد مالی و مبارک اللہ غفور اصلا ظلوم جہول ہے محبوب صدقہ سنو ہدایت راو دشمنا نے اسلام آمین دین حق دا بول بالا فرما آمین اللہ زندگی اسلام والی موتی مان والی ان شاء اللہ تعالیٰ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 فل پل لے غلط لیڈر یارو ڈیلا شک غلط لیڈر یارو ڈیلا شک ار ایک تھو سڈی ناسان چڑھاؤ پل پولی پیری اس اسلام نہیں آفر دل تینوں پینا ہے ٹکرا اگو ہاتھ ساڈے پورے ویری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 قدمے تھے اُلٹا اُتھاو دا پھولے پھولے تاری اسلام نہیں آفر ہے ٹکراو نام آخری شیر اور میرے میرے مرشد پاک دی کرامت میرے خاجہ شفیق شفی کو لو پودا رب لگایا ہے میرے خاجا شسی کو ہے. پھالے جدو اسمت نو رجایا ہے پھل دس جدو امت نو رجایا ہے فضل احمد فضل رب کا بن کے آیا ہے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 وہ پھر کسی ڈرامے سے نہیں کھول گئے میں ڈرامہ نہیں پیش کرا میں کی کرنا سنانا راجا کیا سوال اللہ یہ شبیر دسیا یاری اے شبیر دسیا بلے بچڑے کو بن دی گلے بچڑے کو بن دی گلے! گلے حیران رہ گئے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 نہاض ایمانچ کو ای ایمان کو ای کو ای کوئی خام ناراسی ایمانچ کوئی نیک دے نہیں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 سچی گال میں سنا ماں بائیو سابنو زمانے والی حد مک گئی وکھرا ہو گیا ماں پہ کوڑوں لگ عورت دے کہنے بڑڑا بڑڑی پچھلی عمر فاکے پہ گئے سینے ٹیپ ٹیوی تے شٹ مگالیا کوٹھا پاکے گینے سچی گال میں سنا ماں بائیو زمانے والی حد مک گئی ران جو آکے خامد من نے آیا نماز مانا ران جو آکے خامد من نے آیا نماز مانا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 امی نج کل ممی آخ ابو نو آخ ڈیڈی مسلمانی چڈ کے یارو بن گئی انگلش ڈیڈی مسجد نو نہ بھائی ماں باپ کوئی کوئی جانے گل میں سچ سنائی ماں باپ کوئی نہ جانے گل میں سچ سنائی رن پلنگ بیٹھن پانڈے ماںجے مائی رنہ پلنگ دے بیٹھن پانڈے مانجے مائی پین بھائی